بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جب حد رحم و نہایت مہربان ہے الحمد اولی فاکراتی مثنا و ورباع یزید فی الخلق ما انہیش ان اللہ علا ان قدیر تمام تر تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو زمینوں زمین اور آسمانوں کو بغیر کسی نقشے کے پیدا کرنے والا ہے فاطر ایسے پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں جو کہ بغیر نقشے کے پیدا کرے اور فرشتوں کو وہ قاصد بنانے والا ہے جو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے ہیں اور وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے یقین اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا جو کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالی رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ اور جو وہ بند کر دے تو اسے کوئی اس کے بعد کھولنے والا نہیں ہے وہ هو العزیز الحکیم اور وہ کمال حکمت والا اور سب پر غالب ہے الناس نعمت اللہ, علیکم اے لوگو اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو جو تم پر ہیں حل من خالق غیر اللہ من غیر السماء العرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق عطا کرے لا الحل فن تو فقون اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو وإن يكذبوا فلقد كذبت رسل من قبلك اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے واللہ ترجع الامور اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں معاملات یا سب کام یا ایها الناس ان وعد اللہ حق اے لوگوں اللہ تعالی کا وعدہ یقینا سچا ہے فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے ولا يغرنكم بالله الغرور اور تمہیں بہت زیادہ دھوکے باز دھوکے میں نہ مبتلا کر دے اللہ کے بارے میں یعنی شیطان ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا یقینا شیطان تمہارا دشمن ہے اسے اپنا دشمن ہی سمجھو یا اسے اپنا دشمن ہی بناؤ ان ما يدعو حزبہ ليقولوا من اصحاب السعیر یقینا وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں الذين كفروا لهم عذاب شديد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے سخت عذاب ہے والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرتهم وأجر كبير اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا پس جس کے لیے اس کے اعمال کی برائی مزین کر دی گئی اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے فَإنَّ اللَّهَ مَن وَيَهدِ مَن تو اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے فلاب نفس کا عل حسرات تو آپ اپنے نفس کو نہ لے جائیں ان پر حسرتوں کی وجہ سے یعنی تیری جان حسرت کی وجہ سے ان پر جاتی نہ رہے ان اللہ علی جو وہ کرتے ہیں یقین اللہ تعالی اس کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا فتح صحابن تو وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں فصن بالدن می تھن تو ہم اس کو ایک بنجر بے آباد مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں فاحیئنا به الارض بعد موتھا تو ہم زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں یعنی بنجر کرنے کے بعد اس کو زرخیز کر دیتے ہیں كذلك النشور اسی طرح ہے اٹھایا جانا من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا جو عزت چاہتا ہے تو یقینا عزت سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے الیہ یسعد الکلم الطيب والعمل الصالح یرفعه اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور سال اعمال وہ بلند کرتا ہے تو یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جہد ہے کہ کلیم طیب اور عمل سال اوپر کی جانب اللہ کی طرف اٹھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اللہ کے لیے جہد ثابت نہیں کرتے یہ نہیں تعین کر سکتے کہ اللہ کس طرف ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اوپر کی طرف ہے بلندی کی طرف والذین يمکر يمکرون السيئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو يبور اور وہ لوگ جو برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے ومکر اولئک هو يبور اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیریں وہ برباد تباہ شدہ ہیں ہلاک ہونے والی ہیں والله خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم جعلکم ازواجا اللہ وداط ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر نطفے سے پھر تمہارے لیے بیویاں بنائی اور کوئی بھی مؤنس نہیں اٹھاتی کچھ بھی اور نہ ہی اس کو رکھتی ہے یعنی آ, کسی کو نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے اللہ بھی علمی مگر اس کے علم کے ساتھ اس کے علم میں سارا کچھ ہوتا ہے انمر انمر اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر گزارنے والا ولاسم عموری ہی اور نہ ہی کوئی کمی ہوتی ہے اس کی عمر میں اللہ فی کتاب مبین اللہ فی کتاب, اللہ فی کتاب مگر یہ سب کچھ کتاب یعنی لوہے محفوظ میں ہے ان نظال کا اللّہ یقیناً یہ اللہ پر نہایت آسان ہے وماست بحران اور دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے ہو وهذا اجاج. یہ ہے. فرات پیاس بجھانے والا ساغل شرابہ خوشگوار ہے اس کا مشروب وهذا اجاج. اور یہ نمکین ہے اجاج بہت زیادہ نمکین بہت زیادہ کڑوا پبن کلن کلون پریہ اور ان میں سے ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو وہ تست بسونا اور تم اس سے زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو وہ ترل پھول کا فی ہا مواخیرہ اور تو دیکھے گا کشتیوں کو اس میں مواخیرہ پانی کو پیچھے کی جانے چیرنے والی پانی کو چیر کے چلنے والی فضل من ہی تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اللہ تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو یور نہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے الشمس اور تمہارا رب لہ الملک اس کے لیے بادشاہی ہے اور وہ لوگ جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں کتمیر وہ چھلکا جو گٹلی کے اوپر ہوتا ہے کھجور کی گٹلی کے اوپر اِن لا يسمعو اگر تم ان کو پکارو ہو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے ولو سمعو مستجابو لکم اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہ دیں یا تمہاری درخواست قبول نہ کریں قیامت یا فرون شرکی کمر قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے ولا یونبی او کا مصرو خبیر اور تجھے پوری طرح خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہ دے گا یا ایوہ الناس انتم الفقاراء ان اللہ اے لوگو تم اللہ کے ہاں فقیر ہو محتاج ہو واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ ہی بے نیاز ہے اور سب تعریفوں کے لائق ہے ایشاہ یدہبکم ویعتی بخلق جدید اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعْزِيزِ اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے وَلَا تَذِرُ وَعْزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى اور کوئی بوج اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی وَإِن تَدْعُوا مُسْقَلَةٌ مسئولت إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ, منه شَيْءٌ اور اگر کوئی بوجھ سے لذی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف بولائے گی تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا ولو کا نظا قربا اگرچہ وہ قریبی رشتے دار ہی ہوں یقیناً <مُصْفَلَى> آپ تو صرف ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب کے ساتھ اور نماز انہوں نے قائم کی وہ منتظک کا اناما یہ تزک کا نفسی ہی اور جو پاکیزہ بنا سو وہ اپنے لیے ہی پاکیزہ ہوا ہے وہ اد اللہ اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے وما اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے ولا ولا النور اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی نہ ہی برابر ہو سکتے ہیں زندے اور مردے انسم شاہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سنا دیتا ہے وما انت بمسمع من اور آپ جو قبروں میں ہیں ان کو سنانے والے نہیں ہیں ان انت اللہ ندیر آپ تو صرف محض ڈرانے والے ہیں ان نہ حق کی بشیروں ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے وہ امن امت ان اللہ خلا فیحہ اور کوئی بھی امت نہیں ہے مگر اس میں گزرا ہے ڈرانے والا یعنی ہر امت میں ہم نے ڈرانے والا بھیجا ہے وہ یكذبوا کا فقط كذب الذين من قبلهم لما جاءتهم رسلهم بالبينات وبالذبر وبالكتاب المنير اور اگر انہوں نے آپ کو جٹلایا ہے تو آپ سے پہلے بھی ان, ان لوگوں نے جٹلایا تھا جب ان کے پاس ہمارے رسول واض دلائل اور کتابیں اور روشن کتاب لے کے آئے ثم اخست الذين كفروا فكيف كان نقير پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑا جنہوں نے کفر کیا تھا سو میرا ڈرانا کیسا ہوا یا کیسا رہا میرا انکار کرنا اَلَمْ أَنزَلَ مِن مَاءً بِهِ ثَمَرَاتٍ <أَلْوَانُهَا> کیا نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو اس کے ذریعے ہم نے پھل نکالے جن کے را... ر... ر... اپنا رنگ مختلف ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بیس ان ون مختلف وَغَرَابِ وغیرہ بسود اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید ہیں اور سرخ ہیں مختلف ہیں ان کے رنگ اور کچھ کالے سیاح ہیں ومین الناصوتوابی مختلف الوانو کا اور لوگوں جانوروں اور چوپاؤں میں سے مختلف رنگ ہیں اسی طرح کے ان نما یکش اللہ عبادا یقیناً اللہ تعالی سے اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں ان اللہ عزیز غفور یقین اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور بہت بخشنے والا ہے ان اللہ یترون کتاب اللہ وآقام صلات وانفقوا مما رزقناهم سر وعلانیہ یرجونا لن اللنتبور یقین وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرش کرتے ہیں پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی وہ ایسی تجارت کا یقین رکھتے ہیں کہ جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے یا جس کے اندر کوئی تباہی بربادی نہیں ہے کہ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے زائد بھی دے ان نہ شَكُور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے والذی اوحینا الیہا من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعباده لغبیر بصیر اور وہ جس کو ہم نے اپ کی طرف کتاب میں سے وحی کیا ہے وہ حق ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہیں یقین اللہ تعالی اپنے بندوں کو کی خوب خبر دینے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصفینا من عبادنا پھر ہم نے ان کو اس کتاب کا وارث بنایا پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا فمن هم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد تو ان میں سے کچھ اپنے اپ پر ظلم کرنے والے اور کچھ میاں نہ رو ہیں فمنهم سابقون بالخيرات باذن الله اور ان میں سے کچھ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کے حکم سے ذالک هو الفضل یہ بہت بڑی فضیلت ہے یا یہ بہت بڑا فضل ہے جنات عدن يدخلونها حمیش کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے یحلون فیها من أصابر من ذهب والؤلؤہ وہ پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن اور لؤلؤوں کے موتیوں کے والباسهم فیها حریر اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا وقال الحمد لله الذي اذهب اذهب عنا الحزن ان نبا نا لفور شکور اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہم سے غم کو لے گیا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا یقیناً ہمارا رب بہت بخشنے والا بڑا قدر دان ہے رات جس نے ہمیں ٹھہرایا ہے اقامت والی اقامت والے گھر میں یا ہمیشہ رہنے والے گھر میں کہ ہم کو اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ یا نہ کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے اور نہ چور ہونا نہ سب ہلکی پھلکی تھکاوٹ اور لغوب تھکاوٹ سے چور ہو جانا چور ہونے والی تھکاوٹ والذین كفروا لهم نار جهنم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے لا يقضى عليهم فيموتو نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں ولا يخفف عنهم من عذابها اور نہ ہی اس کے عذاب میں سے کچھ ان پر ہلکا کیا جائے گا قدا لك جزئ كل كفور اس طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلا دیا کرتے ہیں ہم فيها اس میں چلائیں گے ہم عمل کریں گے من تدکر کیا تم کو ہم نے عمر نہیں دی اتنی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا اگر چاہتا تو نصیحت کر لیتا نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس درانے والا بھی آیا فزوق فمال الظالمین من نصير پس جھکو اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے ان اللہ عالم الغیب و عالم غیب السماوات والارض یقینا اللہ غیب آسمانوں اور زمینوں کا جاننے والا ہے انه علیمم بذات الصدور یقینا وہ سینے والی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے والذی جعلکم خلائفہ فی الارضی وہ دات ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفے بنایا جانشیم بلایا فمن کفرہ فعلی ہی کفرہو تو جس نے کفر کیا اسی پر ہے اس کا کفر وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِنَا كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَى اور کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں انہیں نرازگی کے سوا اور کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِنَا كُفْرُهُمْ إِلَّا اور کافروں کو ان کا کفر خسارے اور نقصان کے سوا اور کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جِدھے تم نے اللہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو زمین میں سے انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی دلیل پر قائم ہیں بلکہ ظالم لوگ ان کے بعض بعض کو دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا یقینا اللہ نے ہی آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوا تھامے رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں ہٹے انالا تھا اور اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اس کے بعد کوئی بھی ان کو تھامے گا نہیں نہایت پردار اور بےحد بخشنے والا ہے لَئن من اور انہوں نے پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ واقعی اگر کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آیا تو وہ ضرور امتوں میں سے کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے ما ما نفورا پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو اس نے ان کو دور بھگانے کے سوا کچھ بھی زیادہ نہیں کیا استقبال سے یہ زمین میں تکبر کی وجہ اور بری تدبیر کی وجہ سے وَلَا يَحِيكُ مَقْرُس سَيِّئُوا إِلَّا بِعَلِهِ اور بری تدبیر اپنے تدبیر کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی فَحَلْ يَنْدُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ تو کیا یہ پہلے لوگوں کے طریقے کا ہی انتظار کر رہے ہیں فَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا سو آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے ولان تاجی داری سنت اللہ اور نہ کبھی اللہ کے طریقے کو پھیر دینے کی کوئی صورت پائیں گے وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسے تھا جو ان سے پہلے تھے اشد منهم وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے. وما اور اللہ کو کوئی چیز بھی آسمانوں اور زمین میں آجز کرنے والی نہیں ہے انکان قدی را یقیناً خوب جاننے والا اور پوری طرح پر, پوری طرح پر قادر ہے وَلَو اللَّهُ النَّاسَ بما سبو اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑے ماں تعالیٰ کا تو زمین کی پشت پر کوئی جاندار نہ چھوڑے ولاکراجلسم لیکن وہ انہیں ایک مقرر مدت تک مؤخر کرتا ہے فعدا جا اجل احمد اللہ کانب عبادی بصورا تو جب اس کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا تو یقیناً وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے ہی خوب دیکھنے والا ہے